عدم الحمۃ اللہ عمل الحمد اللہ علیہ وعلّہ محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ماتبِ حضرت خواتین اور فکو سلسلہ درس باب و تہارت آخری درس و درس نمبر تین چھانے کا آخری درس درس نمبر تینتیس اور حضراتی مبارک انتخاب پہنچانے کے سہولت حاصل کر رہا ہوں درس نمبر تینتیس صفحہ نمبر پچیس آخری پیراگراف ہے پہلا سطر سے شروع ہو رہا ہے اور اس میں جو ہے ان برتنوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ کون کون سے برتن ہم ابضو کے لیے غسل کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اور باقی کھانے پینے کے چیزوں کے لیے بھی کون کون سی کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے کون کون سے برتن ہاں میں استعمال کرنا صحیح ہے کون کون سے برتن کا صحیح نہیں ہے یہ آخری پیراگراف اس موضوع پر موجود ہے تو حضرت شاشد محمد نواخ خرمات کل کل یعنی جو بھی ہاں جی اینا برتن ضرف ہاں جی اچھی اور ضرورت زندگی کے لیے استعمال ہوتی ہے ہر برتن جو کہ پاک ہو کلعین تحرین ہر پاک برتن کوئی بھی پاک برتن جو ہے یہ جز جائز سے اطاحت و حاصل کرنا بھی اس کے لیے یعنی کوئی بھی پاک برتن ہے تو اس کو آپ وزو اس کے ذریعے سے جو غسل کے لیے مدد لے سکتے ہیں اس کے اس میں پانی ڈال کے آپ پی سکتے ہیں وزو غسل اس میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے تو کل عینترین ہر پاک برتن یا جز تو بھی اس کے ذریعے سے آپ حرت کر سکتے ہیں لیکن استعمال الاعوانی ذہبی والفظتِ حرام لیکن یعنی لیکن استعمال استعمال کرنا عوانی وہی برتن انع کے جمع ہیں لیکن وہ برتنیں برتنیں جو کہ ذہب سونے فضا چاندی یعنی لیکن سونا اور چاندی کے برتنوں کا استعمال ہاں جی وہ حرام حرام تو اس کا استعمال حرام ہے سونا چاندی کے برتن کے استعمال حرام ہے اور اس کے ذریعے سے تہارت حاصل کرنا حرام ہے یعنی تہارت میں استعمال کرنا اس کے اس کے تو سونے کا لوٹا ہو چاندی کا لوٹا ہو مثلا اس کو آگو میں استعمال کریں فرمایا یہ حرام ہے یہ اس کے حرمت وہی فضول و حرچی میں آ جاتا ہے اس راہ میں آ جاتا ہے وجہ یہی یہ ہو سکتا ہے کیونکہ اتنی بڑی قیمتی چیز کو جو ہے ایک چیز جو بہت کم خرشے میں یہ کام ہو سکتے اس کو اس میں استعمال کرنا ہے اس میں اصراف کا پہلو موجود ہے شریعت نے حرام بھی شاید اس وجہ سے کیا ہوا تو فرمایا پورا خالص سونا اور چاندی کا جو برتن ہے اس کا استعمال حرام لیکن کبھی سونا چاندی اندر جو لوہے پیتل ہیں دوسرے لوہے کی قسمیں ہیں سونا چاندی لیکن اوپر اس کا پالش کیا ہوا سونا چاندی کا ہاں جی پالش کیا تو اس کو خود سونا چاندی کو سونے کو ظہب چاندی کو فضا بولتے اس کے اوپر سوناسل لوہا ہے وہ کوئی اور خاص عام لوہا ہے تانبوں میں سے لیکن اس کے اوپر سونا چاندی کا پالش کیا ہو ملمہ کیا ہو تو اس کو سونے کا ملمہ کیا اس کو مذہب بولتے ہیں یعنی سونے کا اور چاندی کا ملمہ کیا ہو پالش کیا اس کو مفذس بولتے ہیں سے ان کا استعمال کیا فرماتے ہیں بل یعنی وہ بتن جس, جس پر اصل میں سونا نہیں ہے لیکن جو ہے کوئی اور لوہا ہے دال لیکن اس کے اوپر سونے کا پالش کیا ہوا ہے دلہت سونے ہاں سونے کا پالش کیا ہوا ہے سونے کا پانی سے پالش سے اس کو ملمہ کیا ہوا ہے اوپر بل مفضہ فضا سے وہ برتن جس پر اصل لوہا ہے وہ پورا پورا پر نہیں ہے لیکن چاندی نہیں ہے لیکن چاندی کا پالش کیا ہے چاندی کے پانی کا پالش کیا ہے اس کو تو اس کو مفزذ بولتے ہیں لہذا سونا اور چاندی محض حب المفز سونا اور چاندی کے پالش کے ہوئے برتن ہیں اس کا استعمال تحارت میں مخروع ہے دوسرے استعمال بھی مخروع ہے عام استعمال بھی کیونکہ وہ بھی تو ایک سے منگا لیکن اس حد خالص کی طرح نہیں ہے وجہ یہ ہو سکتا ہے اس میں بھی غرور کا پہلو ہاں اپنے آپ کو مالدار دکھانے کا پہلو یہ ساری میں پایا جاتا ہے اور شریعت یہ نیچاتے انسان کے اندر اس طرح کے غرور اصراف ہو تو یہ آپ تک پتہ چل گیا کہ بھائی خالص سونا اور چاندی کے برتن کے استعمال حرام اور سونا اور چاندی کے پالش کے برتن کے استعمال مخوہ مخوح ہے وہ اب اور ان کا استعمال کرنے والا یعنی یقیناً اس میں جو گناہ گار جو بولا ہے اسے سونا اور چاندی حرام ہے اس میں تو عالل گناہ ہے فرما فرماتے ہیں سونا چاندی کے پالش کے عوامی وہ مخروب ہے تو اوبر جو سونا اور چاندی کا جو استعمال کرنے والا جو خالص اس کا استعمال کرنے والے پر ان کے استعمال اس کا استعمال کرنے والا مشتمل ان کا استعمال کرنے والا آسمن گناہ ہے یہ جو فلم گناہ گار یقیناً مخرو کی صورت میں گناہ تو نہیں اگر سزا نہیں ہوگا تو مراد اس سزا کا تعلق جو ہے اس سے خالص سونا اور چاندی سے مربوط ہے خالص سونا اور چاندی استعمال کرنے والا گناہ ہے ہاں اس پر قیامن میں سزا ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے البتہ فرما سے ان کا استعمال کرنے والا گناہ ہے کب گناہ ہے ان وجہ اگر وہ بندہ پالے غیرہ اس سونا اور چاندی کے برتن کے علاوہ اپنے کوئی اور برتن پالے موقعے پر نماز کا ٹائم ہوتا ہے وضو کا ہے ہاں جی تو اس کے لیے جو ہے اس کے پاس سونے کا برتن ہے چاندی کے برتن ہے اور کوئی برتن اس کو نہ ملے تو پھر وہ مجبوراً استعمال کر رہا اس کے وضو وضو کے لیے یا تہارت کے لیے تو وہ معاف ہے اس رات میں لیکن جو ہے ان وجہ غیر اگر اس کا غیر دوسرا برتنیں مل رہا ہے ہاں جی آج کل پلاسٹک کے ہاں جی لوٹے بھی آئے ہوئے ہیں اور لوہے کے بھی آئے ہوئے ہیں اس کے اگر دوسرے برتن آپ کو مل جاتے ہیں ملنے کے باوجود بھی آپ اس سونا چاندی کے برتنوں کا استعمال کریں تو پھر گناہ گار ہے آسون گناہ گار ہے ان وجہ اگر سونا چاندی کے علاوہ دوسرے پال پالے اس کو ملے ملنے کے باوجود وہ سونا چاندی کا استعمال کریں تو مکڑوں تو پھر گناہ گار ہے لیکن مین لمجے اور اگر اسے نہ ملے اسی سونا چاندی کے برتن کے علاوہ اور کوئی برتن نہ تو فلاں اس میں کوئی گناہ نہیں علیہ اس شاخ کے پھر تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں کیونکہ تو اس نے ہاں تکبر غرور میں آ کے استعمال نہیں کیا مجبوری کی وجہ سے استعمال کیا نماز کو وقت پر پڑھنے کے لیے اس لیے پھر وہاں گناہ نہیں یہ بات ختم یہ تو ہو گیا سونا اور چاندی کا برتن اما باقی جو مختلف قیمتی جواہرات کا برتن اس کے بارے میں کیا حکم ہے حکومتیں وکل ہیں ہر وہ برتن منل جواہر نفیس جو قیمتی جواہرات سے بنایا ہو. نفیسہ قیمتی جواہر میں بھی ہی ہوتے ہیں معدنیات سے جواہرات سے ہر وہ برتن جو من الجواہری نفیستی نفیسہ قیمتی قیمتی جواہرات سے بنایا ہو کل یاقوت جیسے یاقوت سے بنایا ہوا زمرت اردو بھی ان کا یہی نام بولتے ہیں زمرت سے بنایا ہوا اس کے علاوہ دوسرے قیمتی جواہرات کا بنا ہوا برتن ہاں جی یہ چیزیں انسان اپنے گھر میں رکھیں بہت قیمتی ہوتی کچھ تو لاکھوں میں ہوتی ہیں ان کا گھر میں رہنا اور یہ جو ہے علم ان برتنوں کا استعمال اگر نہ یہ خاصیت ان شریفت کسی ایسی اچھی خوبی کی بنیاد پر خاصیت کی بنیاد پر کہ یدلی علیہ کہ اس خاصیت کے بارے میں آگاہی رکھتا ہے الحکمہ حکیم لوگ حکیم ان لوگوں کو بولتے ہیں جو اشیاء کی چیزوں کی حقیقتوں کو جانتے ہیں ان کا حکیم بولتے ہیں وہ حکیم لوگ جو ہے ان کو جانتے ہیں ان چیزوں کی خاصیتوں کے بالعرفا اللہ والے اللہ کے ولی عارف لوگ وہ لوگ جو ان چیزوں کی خاصیتوں کو جانتے ہیں تو جاننے کی وجہ سے اس حکیم نے بولا اس چیز میں یہ خاصیت ہے تمہارے گھر میں مثلاً رزق میں برکت نہیں ہو رہا ہے تو اس مادنیات میں یہ خاصیت ہے تم اس کا ایک برتن گھر میں رکھو بول کے اس کے کہنے پر اگر رکھا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو فرماتے ہیں اگر لیکن جو ہے اگر نہ ہو کسی ایسی, ایسی اچھی خاصیت کے بنیاد پر خاصیت شریفۃً حانیہ طلوع علیہ جس پر آگاہی حاصل کرتی ہے حکمہ حکیم لوگ جو چیزوں کی حقیقتوں کو جانتے ہیں والرفا اللہ کے ولی اللہ لوگ جو اچھے حقیقتوں کو جانتے ہیں ایسے کسی اچھے خاصیت کی بنیاد پر کسی ایسے بزرگ کے کہنے کی وجہ سے نہیں رکھا ہو بلکہ کیوں رکھا ہے وہ کا نا بلکہ اس کا ان چیزوں کا ان قیمتی جواہرات کے برتنوں کا گھروں میں رکھنا ہے لیکن منجرت زینت صرف ڈیکوریشن کے لیے آج کے اصطلاح میں گھر کے الماری میں ایسے قیمتی چیزوں کا رکھنا پہ اس کا بھگار صرف زینت کے لیے رکھا ہے خوبصورتی کے لیے رکھا ہے اور تقاثرین اور خود کو بہت زیادہ مالدار دکھانے کے لیے رکھا ہے اگر ان منفی نیتوں کی وجہ سے رکھا ہے تو حرام ان پھر تو حرام ہے اس کا ایسے برتن کا گھر میں رکھنا ان کا جو ہے استعمال حرام لیکن وہ ان کا آنے لئے خاصیت ہیں اور اگر یہ برتن اس نے گھر میں رکھا یا اس کو استعمال کرتے ہیں کسی ایسی خاصیت اور خصوصیت کی وجہ سے مین الخواش شریفہ ان شریف اور اچھی خصوصیتوں کی وجہ سے جو ایک حکیم نے اس کو بتایا ایک عارف نے بتایا تمہاری جو ہے مشکل کا حل ایسی چیز کا استعمال ہے ایسی چیز رکھو گھر میں گھر میں رکھو یا اس کو تم استعمال میں رکھو تو پھر جو ہے فلاں بھی پھر تو کوئی حرش نہیں تو, تو اس کے ایسی قیمتی چیزوں کو گھر میں رہنے پر اس کو گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ کسی اچھی اور شریف خاصیت کے بنیاد پر خرید شریف صفت کے بنیاد پر رکھا ہے جو بھی ایک بزرگ کے کہنے پر ایک حکیم شاز کے کہنے پر رکھا ہے اس کی گرپیوں سمجھو ایک لحاظ سے مشکلات کے حل کے لیے رکھا ہے مسائل کے حل رکھا ہے جو ایک بزرگ نے کہا ایک حکیم نے کہا اس وجہ سے رکھا ہے تو پھر کوئی راہ میں شامل نہیں ہوگا اور پھر اس کا استعمال اس کا رکھنا اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے تو انہی موضوعات کے ساتھ یہ دراصل جو ہے باب و تحرت اختتام کو پوچھتا ہے تو آ گرامی باب و بہت اہمیت رہنے والے باب ہے میرا آپ سب سے آجان گزارش ہے اس باب کو اگر آپ لوگوں جو پہنچے ہیں یقیناً آپ لوگوں نے اپنے موبائل میں محفوظ رکھے ہوں گے جس طرح باقی کے کو مٹاتے ہیں ڈیلیٹ کرتے ہیں فوراً فوراً اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا ہوگا میرا آپ سب سے آج ایک استاد کی حیثیت سے گزارش ہے ان کو بار بار سنیں ان کو بار بار سنیں خصوصاً غذو کے واجبات مستحبات غسل کے واجبات مصعبات تعموم کے سکی جاتی ہے اس کے واجبات مستحبات موجوات وضو کے موجبات غسل کے موجودات تیموم کے موجبات ان درسوں کو اور کون کون چیزیں ناپاک ہے ہاں جی ان چیزوں کو ان چیزوں کا جھوٹا ناپاک ہے ہاں جی کون سی چیز یہ جو مجموعی طور پر یہ باغ زیادہ 25 صفحہ ہیں ہاں جی تو بہت اگر صرف خالی صاروی کر دیں تو بعد دس بارہ صفحہ بن جائیں گے تو میری گزارش ہے کہ اور اس کو بار بار سنیں کیونکہ یہی باپ جو پاکی کے بنیاد ہیں یہ باپ اس پر اگر آپ صحیح عمل کریں آپ کی وضو صحیح ہو آپ کا غسل صحیح ہو آپ کے تیمون صحیح ہو آپ پاک پاکی کو گھر میں خیال رکھیں تو یقیناً پھر آپ کی عبادتیں مقبول ہوگا راب کی نمازیں اگر میں رہنے پر نماز پڑھنے والے تمام نمازیوں کی نمازیں قبول ہوگا کیونکہ نماز صحیح ہونے کے لیے طہارت ہونا ضروری ہے لباس کا پاک ہونا جسم کا پاک ہونا غزو غسل صحیح ہونا شرط ہے اس کے بغیر تو کوئی بھی عبادت صحیح نہیں ہوتی ہے لہٰذا جو یہ باپ جو ہے ہر وہ باپ ہے جو ہر مسلمان بالغ و آخر کو جاننا واجب ہے الحمدللہ یہ ایک واجب آپ سب نے پڑھ لیا سن لیا امید ہی آپ لوگ مطمئن ہو چکا ہوگا کہ یہ باپ جو ہے وہ باپ ان بابوں میں سے کہ ہم پر ہم میں سے ہر ایک پر پڑھنا واجب تھا اور آپ میں سے جن جن حضرات نے اس پوری باپ کو سنا ہے تو سب جو آپ نے ایک واجب جو آپ نے اوپر تھا اس کا آپ نے ادا کر دیا ہے اور لہذا اس باپ کو بار بار پڑھیں بار بار سنیں تاکہ دوسروں کو بھی آپ مدد کر سکیں یہ آپ سمجھنے کے بعد دوسروں کو بھی آپ اس میں سے سمجھے ہوئے صحیح طریقے سے سمجھے ہوئے باتوں کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں ان کے بھی مشکلات آپ کے ذریعے سے حل ہو سکتی ہے کیونکہ انسان ان کو دقت سے پڑھیں صحیح طریقے سے سمجھیں تو آگے بتانے کا مجاز ہے لیکن خود کو صحیح سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آگے بتانے کا شرم مجاز نہیں ہے تاکہ غلط مسئلہ بتائیں اور پھر دوسرا بیچارہ بھی اس کے عمل عبادت بھی باطل ہو جائے لہٰذا ان کو صحیح سمجھنے کی کوشش کریں میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں اگر کوئی عبادت کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ لوگ اس درس کو بار بار سنیں اور پھر بھی کوئی ابہام رہیں تو آپ لوگ بندہ آخر سے پوچھیں ہاں جی سوال خصوصی نمبر پر آخر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں آپ لکھ کے بھی دے سکتے ہیں بول بھی سکتے ہیں آپ پوچھیں تاکہ آپ آپ کے لیے اس بات میں سے کوئی چیز ابہام نہ رہے کوئی چیز مبھام نہ رہیں جو آپ کے سمجھ میں نہ آیا ہو کیونکہ یہ باغ انتہائی اہمیت کے حامل باغ ہے ہاں جی اس صاحب کے روزے بھی مربوط ہے اس صاحب کے حج بھی مربوط ہے اس صاحب کے جو ہے نماز بھی نمازیں بھی مربوط ہے بہت سے عبادتیں جو ہیں اس باب حالت سے مربوط ہے لہذا نہایت ہی محترم محرم خارن اگرامی آپ سب سے میرا جزانہ اپیل ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں ذہن میں بٹھائیں اور اس کو بار بار سنیں ہاں جی ہاں بار بار سنیں پندرہ منٹ کا آپ کو کلو تیس, تیس کے کلاس ہوا ہے اس کو جمع کریں تو 15 دن ہے یعنی پندرہ گھنٹے ہو گیا زیادہ زیادہ سولہ گھنٹے کے اندر سے ہاں جی یہ پوری باپ جو ہے سولہ گھنٹے کے اندر سے ایک دن کا درست بھی نہیں ہے یعنی پورا دن بھر سنیں تو ایک دن ہو جائے گا اگر صحیح طرح سے ٹھیک ہے نا جی تو ہم نے کوئی مشکل چیز نہیں ہے فل دن میں اور اگر آپ صحیح یاد کرنے کے بعد عبادت ختم ہونے کے بعد آپ مطالعہ کریں تو ایک گھنٹے میں آپ مطالعہ ہو جائے گا پوری باپ پچیس صفح ایک گھنٹے کے اندر پڑھ لیں گے لہٰذا اس باپ کو بار بار دیکھیں اس کو مکمل طور پر صحیح کریں خوشن گھر کی پاکی گھر میں پہنے والے لباسوں کی پاکی یہ ساری چیزیں یقیناً اس کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے خواتین نے خیال رکھنا ہے لہذا آپ کو پتہ ہو یہ چیز پاک ہے یہ چیز ناپاک ہے اس کو اس طرح پاک کرنا ہے یہ چیزیں آپ صحیح طریقے سے جانیں گے تو گھر کے ماحول اور گھر کو پاک رکھ سکیں گے اور گھر میں ہونے والے تمام عبادتوں کا گھر کے افراد کو ثواب میں آپ کو حصہ مل جائے گا تو میری دعا اللہ آپ سب کو اس باپ کو صحیح طریقے سے سمجھ کے اس پر عمل کرنے کے ہم سب کو توفیہ عطا فرما آمین ثم آمین اللہ سب کو خیر عطا فرمائیں جن لوگوں نے اس بات کو سنا ہے اللہ ان پر اپنے بے نہایت رحمت نازل فرما آمین رب